والا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ موسل بَعْدِ اور بے شک ہم نے اس کے بعد موسا علیہ سلام کو کتاب عطا فرمائی شریف مِن بعد مَا آخ الْقُرُونَ الْأُولَى اس کے ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا بس ارناس لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی نشانیاں وہ اور ہدایت وہ رحمت اللہ اللہ کرور اور رحمت تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا ذکر ہے کہ آپ کو جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے وہ عطائی ہے جب تک اللہ نے عطا نہ کیا آپ نہ جانتے تھے اور جب اللہ نے عطا کر دیا تو آپ اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں وہ علامہ کا ماں علم اے محبوب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ اللہ نے سب سکھا دیا وما ہوا غیبی بنین یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے غیب کے خزانے بھی ہیں اور خاص صحابہ کرام پر لٹاتے بھی ہیں اس طرح کی بے شمار باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں تو اب اسی علم کا ذکر ہے کہ یہ ہمارے بتانے سے آپ کو پتا چلا اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہوں فرشتے ہوں کہ اولیاء ہوں ان کا علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے وما کنتا بھی جانبل غربی آپ مغربی جانب وہاں جسمانی طور پر موجود نہ تھے عید قدعین الا موسل امرا جب ہم نے موسا علیہ السلام پر وہی کو نازل کیا اور انہیں نبی بنایا کو نہ ہی آپ وہاں موجود تھے مراد یہ ہے کہ حضور کا یہ باتیں بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں کہ اللہ کے بتانے سے آپ ان باتوں کو جانتے ہیں قرون اب ایک دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگ پچھلے لوگوں سے عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے انسان کی ایک فطرت ہے وقتی طور پر کوئی حادثہ ہوتا ہے دل ہل جاتا ہے کشمیر میں سرت میں زلزلہ آیا تو کچھ لوگوں کے دل ہل گئے وہ نمازوں کی طرف آئے توبہ توبہ کرنے لگے کسی کا انتقال ہو جائے تو وقتی طور پر موت یاد آتی ہے مگر تھوڑا وقت گزرتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں ہم میں نسیان بہت زیادہ ہے اسی طرح جب کوئی قوم تباہ ہوئی تو بعد کے لوگوں نے تو عبرت حاصل کی لیکن جب وقت زیادہ گزر گیا تو لوگ اس بات کو بھول گئے اسی طرح توریت جب نازل ہوئی تو اس وقت کے لوگوں نے تو اس توریت پر عمل کیا لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ اس سے دور ہو گئے قرآن نازل ہوا تو صحابہ کرام و تابعین اور اسراف کی زندگی دیکھیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے اور ہم ایک جانور جیسی زندگی گزارنے لگے وہ زندگی جو تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہو جو قرآن کے مطابق زندگی ہو ہم اس سے دور ہوتے گئے ولا کنہ انشا ہاں لیکن ہم نے کئی قومیں پیدا کی فتح پا ولا مل تو ان پر عمر لمبی گزر گئی وقت لمبا گزر گیا تو وہ ساری باتوں کو بھول گئے وما کنتا ساویئن اب وہی عقیدہ پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی جو بتا رہے ہیں یہ غیب ہے اور اللہ کے بتانے سے بتا رہے ہیں تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی ہیں تم ان پر ایمان لاؤ کنت ساوین آپ مقیم نہ تھے سی آہلی مدین مدین کے لوگوں کے درمیان یہ واقعات جو آپ سنا رہے ہیں اللہ نے آپ کو بتائے ہیں تو حضور کے علم غیب پر اور حضور کے نبی ہونے پر ایمان لانے والوں کے لیے بہت آسانی ہے لیکن اس کے باوجود کافروں نے حضور کو نبی تسلیم نہ کیا تتلو علیہ آیا آپ ان لوگوں پر آیتیں پڑے ولا کنہ کننا مرسلی ہاں لیکن ہم نے آپ کو رسول بنایا ما کن تبھی جانب اور آپ کو ہے تور کی ایک جانب وہاں موجود نہ تھے ایز نہ دئی نہ جب ہم نے ندا کی ولا کے راش متمر ربار مگر جو آپ کو علم ملا جو مقام مرتبہ ملا یہ اللہ کی رحمت ہے ولا کے راش متمر ربار ہاں لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے جب رب رحمت فرمائے اور نبی کو مقام و مرتبہ دے تو پھر کسی کو اعتراض کرنے کی کیا گنجائش ہے ہاں لازم ہے کہ جو نبی کو مقام و مرتبہ ملا اسے تسلیم کیا جائے قَوْمًا تم أَتَاهُمْ قوم نَذِيرٍ قبل کا تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ آپ سے پہلے جس کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نبی نہیں آیا یعنی عرب کے لوگ کہ اسماعیل علیہ السلام اور حضور کے درمیان وہاں کوئی نبی مبوس نہیں کیے گئے خصوصا مکئی مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے میں لا الم تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ولولا انتہ مصیبت فیولو ربنا اگر نبی کے آنے سے پہلے ان پر عذاب آ جاتا ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آ جاتی تو وہ یہی کہتے ہیں پروردگار لَوْ لَا عَرْسَلْتَ إِلَيْنَا پروردگار ہم پر کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا رسولاً تو کسی رسول کو بھیجتا فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ تو ہم تیری آیتوں کی فرمبرداری کرتے وَنَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ اور ہم مؤمنوں میں سے ہو جاتے اب رسول آگئے اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمان الفوز القبیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیثوں کا وہ ذخیرہ موجود ہے کہ جو بالکل صحیح حدیثیں ہیں اس حدیث کو سننا ایسا ہی ہے گویا کے ڈائریکٹ حضور سے کلام کو سننا ہے ہمارے پاس وہ قرآن ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اس قرآن کو سننا ایسا ہی ہے ڈائریکٹ حضور سے قرآن کو سننا اب آپ سوچیں کہ کسی کو حضور ڈائریکٹ کہیں کہ یہ کام مت کرو جھوٹ مت بولو کیا مومن کے ضرورت ہو سکتی ہے اب جھوٹ بولے تو امام شاہ ولی اللہ علیہ رحم فضول کبیر میں فرماتے ہیں کہ مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے وہ یہ سمجھے کہ حضور ڈائریکٹ مجھ سے فرما رہے ہیں اسے کبھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیقت آ فرمائے نور قرآرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے فلم الحق من عندنا ان کافروں کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا یعنی قرآن پاک لے کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قلود کافر بولے لولا لا مثل ما اوتی موسا جیسے موس علیہ السلام کو عطا کیا گیا ویسا اس نبی کو کیوں نہیں عطا کیا گیا جیسے موسا علیہ السلط پر تو مکمل ایک بار میں نازل ہو گئی تو یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے اوللم یقف بِمَا بیما تم مِن قَبْلُ کیا اس سے پہلے جو چیز موسا علیہ السلام کو دی گئی کیا انہوں نے اس کا انکار نہ کیا چونکہ سوال کرنے والے قریش مکہ تھے مکہ کے کفار تھے اور ان مکے کے کفار کو یہودیوں نے یہ سوال سکھایا تھا تو جواب میں یہودیوں کو تمبی کی گئی اور فرمایا اے یہودیوں اے بنی اسرائیل کہلانے والوں جب موسا علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی تو تمہارے آباؤ اجداد نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا یہ مشکل کتاب ہے پھر کوہ تور تمہارے سر پر آیا تھا تو موسا علیہ السلاۃ وسلام کی کتاب کا بھی انکار کیا گیا اصل بات یہ نہیں کہ کتاب اور آن آہستہ آہستہ نازل ہو رہا ہے یک بارگی کی کیوں نازل نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ تمہیں تسلیم نہیں کرنا تم نہ ماننے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہو قولو جب کفار مکہ بعض یہودی علماء کے پاس گئے کہ جو تعصب میں گرفتار نہیں تھے ان سے جا کر یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ اس قرآن کا ذکر تو میں ہے تو انہوں نے کہا اگر سچی بات پوچھتے ہو تو ہم تمہیں سچ بتاتے ہیں اس نبی کا ذکر بھی طوریت میں ہے اور اس قرآن کا ذکر بھی طوریت میں ہے تو کفار مکہ نے کہا کہ تو اور قرآن یہ دونوں تو جادو ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تو سینکڑوں سال پہلے نازل ہوئی اور اس میں قرآن کا ذکر ہے قالو و بولے شہ یہ دو جادو ہیں قرآن اور توریت دونوں کو انہوں نے جادو کہا ہرا یہ دونوں جادو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں کہ قرآن میں توریت کا ذکر ہے اور توریت میں قرآن کا ذکر ہے وہ اور وہ کافر بولے انا بیکل ان کا بے شک ہم تو ہر کتاب کا انکار کرنے والے ہیں نہ تو ہم کو مانیں گے اور نہ ہی قرآن کو قل اے محبوب آپ فرمائیے تو کتاب من عند اللہ تم تو ریت اور قرآن دونوں کو نہیں مانتے تو اچھا ایسا کرو کہ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے کر آؤ ہوا آہدا من ہوما جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو تبھی اگر ایسی کتاب لے آؤ گے تو میں اس کی پیروی کروں گا ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ توریت اور قرآن یہ دونوں کتابیں اللہ کی کتاب نہیں ہیں تو تم ذرا خود لے کر آؤ آو اور اس کتاب کی غلطیوں کو بتاؤ فعلم لم کا جیب پھر اگر محبوب یہ آپ کو جواب نہ دے سکے اور لا جواب ہو جائیں فعلم تو لوگوں تم خوب جان لو انما یت و یہ تو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اصل میں یہ اپنی عقل اور اپنے نفس پر چلتے ہیں ان کے جو جی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں امن اغل لوگ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون تباہ ہوا ہو جو کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے غیر ہدم مِنَ اللہ اللہ کی ہدایت کے بغیر اللہ تعالی کی ہدایت کے بغیر اپنی طرف سے کوئی راہ کا انتخاب کرنا اور اپنی عقل پر چلنے والا اپنے نفس پر چلنے والا گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر گمراہ ہے. بے شک اللہ تعالی غالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا آٹھواں روکو مکمل ہوا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ و سلام پڑھی